رین مل دینی بھائی اور دوستوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور نہ ہی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے اس مہینے اور اس تاریخ کا لوگوں کو سال بھر انتظار رہتا ہے اور جیسے یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے اس مہینے کے اندر اپنی محبت اور عقیدت کے نظرانے لوگ مختلف شکلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں میرے ساتھیوں اس مہینے کے اندر جو بھی اعمال ہمارے ملکوں کے اندر کیے جاتے ہیں آج انہیں اعمال کو اور اسی چیز کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کے اندر ہمارے ملکوں میں جا بجا سیرت کی نششتیں منعقد ہوتی ہیں قوانیاں پڑھی جاتی ہیں نعتیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے جب بلاول بل کی بارہ تاریخ آتی ہے تو اس دن جلسے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں اور ان جلسے جلوس کے اندر قوالیاں نعتیں اور نجانے کون کون سے نعرے لوگ لگاتے ہیں اور ان تمام اور عورتیں بھی جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ و کی تاریخ اور مدح میں نعت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں مرد و کا اختلاط ہوتا ہے اور محبت کے نام پر عقیدت کے نام پر یہ ساری چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر ہوتی ہیں <تصفيق> کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور ضابطہ یہی ہے جو آج کچھ لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے یا محبت کا معیار وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اور ہمارے نبی جناب عبی رحمت الرسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا معیار بتایا ہے پرانے مجید کے اندر اللہ رب العامن صاف طور پر ہے بولے فتب اللہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری تباہ کرو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پر چلو میری باتوں کو مانو میری اطاعت اور پیروی کرو او اللہ حرب القم البک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی ماف کر دے گا اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فخد عمانہ کمن فلطح جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اس سے باز آ جاؤ یہ ہے میرے ساتھی و محبت کا حقیقی معیار اور محبت کا حقیقی ضابطہ رسول اور میزان اور کسوٹی جس پر انسان اپنی محبت کو پرکھ سکتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا یا نہیں کرتا یہ جو ضابطے اور رسول آج ہم نے بنا لیے ہیں اگر ان ضابطے اور اصول کو معیار بنایا جائے تو میرے ساتھیوں جو پہلی صدی کے لوگ ہیں تیسری صدی اور چوتھی صدی کے تک کے لوگ کے جو علماء اور مسلمان گزرے ہیں وہ سب کے سب اس معیار پر پورے نہیں اتریں گے چونکہ یہ جو معیار قائم کیا گیا ہے دین اسلام کی تکمیل کے تین سو ساٹھ سال کے بعد اس چیز کو لوگوں نے ایجاد کیا اس سے پہلے اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا اس کا کوئی ذکر نہیں تھا اس کا کوئی رواج نہیں تھا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام محنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں فلاح کے مقلد ہیں میرے ساتھیوں ذرا کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کسی بھی قول کوئی بتا دے کہ انہوں نے بارہ ربی الاول کی تاریخ کو یا نو ربی الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن بنایا ہو یا اس طریقے سے حکم دیا ہو یا اس طریقے سے کچھ بھی کوئی بھی ایک قول ان کی طرف سے کوئی بتا دے تو قیامت تک کوئی ان کے تعلق سے ایسا قول لا کر کے پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے زمانے میں ساری چیزیں تھیں ہی نہیں یہ تو تین صدی کے بعد تین ڈگری کے اندر جب عبیدیوں اور اس طریقے سے باطنیوں کی حکومت اور خلافت مصرق کے اندر آئی تو اس کا جو پہلا خلیفہ تھا جس نے اس کو ایجاد کیا المعتلِ لدین اللہ اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور شروع شروع میں چھ طرح کی بدعتیں ایجاد کی گئی یا چھ طرح کے جشن میلاد بنایا جاتا تھا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر دوسرے علی رضی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تیسرے حستے فاطمہ ہستے حسن, حسن اور ہستے حسین اور چھٹنا جو خلیفہ وقت ہوتا تھا یا تو اس کی ولادت پر جشن ہوتا تھا یا جس دن وہ تخت پر برا ہوتا اور وہ بادشاہ بنتا اس دن پر جشن جاتا تھا شروع شروع میں چھ قسم کی میلاد ایجاد کی گئی لیکن زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا ان میں سے کچھ میلاد کو لوگوں نے ختم کر دیا انہی میں سے ایک ایسا شخص جس کا نام افضل بن امیر الجیوس ہے یہ جب آیا ساتویں صدی حجری کے اندر تو اس نے تمام بداعت کو ختم کیا لیکن اس کے جانے کے بعد پھر لوگوں نے اس طرح کی بدعتوں کو منانا شروع کر دیا اور مختلف شہروں میں لوگ اس طرح کے جلسے جلوس منعقد کرنے لگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ وسلم کی وفات کے تین سو ساٹھ سال کے بعد جس چیز کو دین کے اندر عبادت سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے یا محبت کا معیار سمجھ کر کے یاد کیا جائے اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اللہ رب العمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا پیدبی کے دیوانے ہی میں اللہ رب العمین علیمن دین اکما نحمتی ہم نے آج دین مکمل کر دیا نعمت پوری کر دی دین اسلام سے ناراضی ہو گیا لہٰذا دین مکمل ہو چکا ہے اس کے اندر کسی رتی برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے ایسے دین کے اندر محبت کے نام پر دین کے نام پر جو چیزیں ایجادتی جائیں گی وہ سراسر بدات ہوں گی حرام ہوں گی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نئی نئی چیزوں سے بچو ہر نئی چیز بدات ہے ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے دا دا فی جس نے ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر نیا کام کیا نئی چیز کی کی جو دین اسلام سے نہ ہو وہ مردود ہے نہ قابل قبول ہے وہ بھی مردود ہوگا اس کا عمل بھی مردود ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا لہذا میرے ساتھیوں جو اسلام کی تکمیل کے بعد جو عمل ایجاد کیا جائے گا چاہے اس کا نام محبت دیا جائے اس کا نام عقیدت دیا جائے اس کا نام دین اسلام یا جو کوئی کچھ دیا کر کے رکھا جائے میرے ساتھ یہ ہوئے عمل شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہوگا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس لیے تین سے پہلے کے جو علماء اور عم اکرام گزرے ہیں آپ ان کی کتابوں کا مطابع کیجئے ان کی کتابوں میں اس بدعات کا کوئی ذکر آپ کو نہیں دے گا کوئی اس کا آپ کو کوئی تعلق نہیں ملے گا کیونکہ ان کے زمانے میں ان تمام چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا یہ تو اس پر جن کی تعریف ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد والا زمانہ اس کے بعد جو تیسرا زمانہ آپ نے فرمایا اس تین زمانوں کے ختم ہونے کے بعد صحابہ طاوئین طب کے چلے جانے کے بعد دنیا سے اس طرح کی بدتیں میرے ساتھیوں اسلام کے دریات دی گئی ہیں لہٰذا اس بدعت کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا یہ ہر شخص بات کو اور اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی میرے ساتھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور ہر ایک انسان کو اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے اور محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اللہ کے سرکی سے لائبن کی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس جب کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا جہان والوں سے اور تمام چیزوں سے آل و اولاد سے اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی انسان مکمل مومن نہیں بن سکتا ہے آپ سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے ہمارے ایمان کا حصہ اور جد ہے جس اللہ کے سر سے محبت نہیں ہوگی وہ مسلمان کہلانے کا مطلق ہی نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محبت کا ضابطہ کیا ہے محبت کا اصول کیا ہے کیا محبت کا یہ وصول ہوگا جو ہم نے اور آپ نے کر لیا ہے یا محبت کا وصول ہوگا جو اللہ عربین نے اپنی کتاب پرانے مجید کے دل ساتھ ہے اگر محبت کا ہی بنا لیا جائے جو آج ہم نے بنا لیا ہے تو اس کے ماں مطلب یہ ہوگا کہ تیسری صدی تک یا چوتھی سدی تک کے جو مسلمان تھے وہ سب کے سب اس معیار پر پورے نہیں اترے ایماں تابعین طب طابئین صحابہ کرام خلفا راجدین یہ جو بڑے بڑے جو بڑی ہستیاں ہیں ہمارے لیے راہ ہیں جن کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے جس زمانے کے ہمارے نبی نے تعریف کی ہے مطلب یہ ہوگا اس دور کے لوگ اس محبت کے میرا کو پورے اترے نہیں اتریں گے ان کے محبت کے اندر کچھ نہ کچھ کش کمی ہوگی خلل ہوگا لہذا میرے ساتھیوں یا آپ یا تو یہ مانے کہ ہمارا ایمان زیادہ صحیح ہے یا تو صحابہ تابین طب تعبین دادا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے یقیناً اس کا جواب ہر مسلمان ہی دے گا کہ اللہ رسول سے زیادہ محبت کرنے والا صحاب کرام سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے تابعین سے کوئی نہیں ہو سکتا تابعین سے نہیں ہو سکتا ام اکرام سے اللہ ایک رسول زیادہ محبت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے لہذا میرے ساتھیوں یہ جو میعار اور یہ ذابطہ اور کسوٹیے بھی بنا لی گئی ہے یہ میرے ساتھی ذابطہ اور کسوٹی کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور پیر کے دن روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن میرے ساتھیوں یہ تاریخ یہ عید کی تاریخ اور جشن کی تاریخ نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے پیر کے دن جیسا کہ آپ نے روزہ رکھا اللہ ایک رسول کے حدیث سے آپ, سے کیا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اسی دن اللہ رب العالمین نے مشکل بنایا اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے سوال یہ ہے کے پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن اپ نے روزہ رکھا روزہ رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے میرے ساتھیوں کہ ہماری پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اس لیے عید اور بقریت کے دن مسلمان روزہ نہیں رکھتے شریعت کے اندر حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا لہذا اپ نے اس دن روزہ رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا عید کا دن نہیں ہو سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے لہذا ہمرے ساتھ ہی آپ کا رکھنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج جو اس دن کو عید کا نام لے آتا ہے اور اسلام کے اندر جو تیسری عید بنا لی گئی ہے اس تیسری عید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمائے دبی جنابی, جنابی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کر کے مدینہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ عید مناتے ہیں مناتے ہیں تو ہمارے ربی نے فرمایا کہ اللہ رب دی ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے جمعہ ساتھی سے لوگ ہفتہ وار عید کہتے ہیں یہ بھی بہت اہم دن ہے بڑی حضرت والا دن ہے اسی لیے عید جمعہ کے دن صرف روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہونا جائز ہے رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں جمعہ کو دن روزہ رکھنا مک اکیلا اور تنہا میں کے دن روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے یہ تمام اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جس دن ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا وہ دن جشن کا دن نہیں ہو سکتا ہے اس دن کو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے اس دن روزہ رکھا صحابہ روزہ رکھتے تھے عیب کرام روزہ رکھتے تھے اس لیے اگر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے میرے ساتھی ہو تو عید کے دن تو اس دن وہ روزہ رکھے پیر کے دن اور اس طریقے سے اور روزے کی حالت میں وہ دن گزارے ایسا نہ ہو کہ وہ دن انسان جشن کا دن بنائے اور عید کا دن بنائے آج کیا ہوتا ہے I love it. جب بل و کی بارہ تاریخ آتی ہے تو لوگ ہمارے ہاں جل سے جلوس نکالتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر کھانے بھی تقسیم کیاتے ہیں سبیہ لگتی ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر نگانے مختلف قسم کے تکوار بنا کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کیاتے ہیں پیر کا میرے ساتھیوں مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے جبکہ جو تاریخ ہے بل و کی بارہ تاریخ وہ تاریخ سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے اگر آپ کو اللہ کے سے سچی محبت ہے آپ پیر کے دن روزہ رکھیں گے آپ سال میں گویا گویا آپ آپ نے گویا کی روضہ رکھا یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے یہ محبت کی پہچان نہیں ہے کہ ہم سال ایک دن جشن منا لیں اللہ کے سیرت کا مطالعہ کر لیں اور اس طریقے سے خرابات کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیں میرے ساتھیوں یہ معیار اور ضابطہ نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ کی پیدائش ربی الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے یا کس تاریخ کو ہوئی ہے اس معاملے میں اہل علم کے ہاں بہت ہی زیادہ اختلاف پا جاتا ہے اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی پیدائش ربی الاول کی 8 تاریخ کو ہوئی اور کچھ نو کے قائل ہیں کچھ 12 کے قائل ہیں کچھ 17 کے قائل ہیں کچھ اور تاریخوں کے قائل ہیں مختلف تاریخ بتائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر کے آپ محمد و رسول اللہ بنیں گے اور اس وقت تاریخ لکھنے کا یا تاریخ پیدائش لکھنے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا اس لیے آپ کی تاریخ پیدائش کے اندر علماء کے ہاں اختلاف آ جاتا ہے لیکن صحیح قول کے مطابق جسے محققین نے راجی قرار دیا ہو یہ ہے کہ ربی اول کی نو تاریخ کو در حقیقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ایک بہت ہی مشہور ماہر فلکیات گزرے ہیں محمود پاشا انہوں نے باقاعدہ مختلف ٹیبرز بنا کر کے اور, اور اس طریقے سے اس کو ثابت کرنے ثابت کیا ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کے جمعرات کا دن پڑتا ہے اس زمانے میں جس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی لہذا صحیح تاریخ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ربی الاول کی نو تاریخ کو ہوئی ہے اور ربی الاول کی بارہ تاریخ کو نہیں ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ ہمارے ملکوں کے اندر پہلے بارہ وفات کے نام سے آتی جاتی تھی پرانی جبدریا اٹھا کر کے دیکھیے عید میلاد النبی کا نام آج پڑا ہے پہلے تاریخ پہلے تاریخ آتی تھی تو اسے بارہ وفات کے نام سے آت کے آتا تھا. یعنی اس دن اللہ رسول محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یہ پہلے اس نام سے یہ تاریخ معروف اور مشہور تھی یہ تو بعض میں میرے ساتھی اس دن عید میلاد النبی کا جلوس نکالفاد کے نام سے معروف اور مشہور تھی اور اکثر لوگ آپ لوگوں میں سے اس حقیقت کو جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے. لہذا صحیح بات اور سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں کی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ربی ہوئی ہے نہ کہ ربی ال کی, کی بارہ تاریخ کو کیونکہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ضرور ہے ام کرام کے ہاں لیکن کس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس دن کا ثبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملتا ہے جب آپ سے پیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس دن مجھے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا اور اس دن مجھے اللہ رب العالمین نے نوت سے سرفراز مایا لہذا میرے ساتھیوں یہ جو پیر کا دن ہے اور ربی الاول کی نو تاریخ پڑتی ہے لہذا ربی الاول کی بارہ تاریخ یہ تو آپ کی وفات کی تاریخ ہے اور آپ کی وفات میں کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے رافضیوں اور شیعوں کے رافضیوں کے ہاں ہمارے نبی کی وفات سترہ ربی الاح کو ہے باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے یہاں نبی ربی الاول کی, کی بارہ تاریخ بنتی ہے اس کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے امام علیہ کشیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے اس کے بارے میں سنت الجماعت اور جو مسلمان ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے سیب راسدین کے عقیدہ یہ ہے یا ان کا ایک اور یہ ہے کہ آپ وفات ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے ورنہ جو مسلمان ہیں ان کے ہاں جو قول متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ربیل اوبول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے لہذا میرے ساتھیوں اگر ہم یہ کہتے ہیں کی الیک آپ کی ولادت کی تاریخ ہے اور وہی تاریخ آپ کے افات کی بھی تاریخ ہے لہذا ایک آدمی کس منہ جشن مناتا ہے اور کس منہ سے اس دن جو ہے اس طرح کے اعمال کرتا ہے جن کا کتاب و سنت سے ذرا برابر بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ رہے کہ تم اللہ کے سر کے افات پر جشن مناتے ہو یا آپ کی ولادت پر جشن مناتے ہو جب وہی تاریخ آپ کی پیدائش کی بھی تاریخ ہے وہی آپ کے افات کی بھی تاریخ ہے تو میرے ساتھیوں آپ کے کی پاس کیا جواب ہوگا آج ہمارے یہاں اگر کسی کی شادی طے ہو یا کوئی خوشی کی پارٹی ہو اگر کسی کی وفات ہو جائے یا خاندان میں تو انسان تاریخ کو آگے پیچھے کر دیتا ہے اور اس دن جشن نہیں مناتا اس دن خوشی نہیں مناتا اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات ہوئی جو آپ پوری دنیا کے سردار سب کے رہبر ہیں روی ری بارہ تاریخ کو اور ہم مان ہی لیں کہ تاریخ آپ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے تمہارے ساتھی ہو کہ اللہ محبت کے محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہے یہ ربل کی بارہ تاریخ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے وفات کی تاریخ ہے یہ آپ کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے اور بھی میرے ساتھیوں مفاصد ہیں اتنے زیادہ اس کے اندر بداتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ اگر غور کریں گے تو کتنی زیادہ مخالفتیں ہوتی ہیں انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کی نقل ہے غیر مسلموں کی تقلید ہے غیر مسلموں کے نقش قدم کی پیروی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لطفی امنا سر قَبْلَكُمْ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تم ان کی پیروی کرو گے اور ان کی باتوں کو بھی تسلیم کرو گے کرو گے اور آج وہی زمانہ ہے کہ آج مسلمان غیروں کی کس طریقے سے تقلید کرتا ہے اپنے اخلاق میں اپنے آمال میں اور اس طریقے سے اپنی عبادات کے اندر اپنے رسم و نباز کے اندر آج مسلمان کی طریقے سے غیر مسلموں کی کفار و مشرقین کی تقلید میں کی طریقے سے لگا ہوا ہے اور حقیقت میں یہ دل ہی جو لوگ جس میں عید ملاد مناتے ہیں یہ دراصل یہ حد و رسارہ اور غیر مسلموں کی جو ہے نقالی ہے اور ان کی تقلید کرنا ہے توکہ وہ لوگ بھی روی یہ کرسمس ڈے نسرانی مناتے ہیں اور دسمبر کے مہینے میں اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں ہندو وغیرہ رام نومی مناتے ہیں اور یہ ان کے جو بھگوان ہیں ان کی پیدائش کا دن ہے اور باقاعدہ جشن مناتے ہیں ایسے ہر پہ جو اپنے کسی بڑے کا کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے کہ جشن مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جب سارے لوگ اپنے اپنے بڑوں کا جشن مناتے ہیں تو ہمارے جو سب سے بڑے ہیں لہٰذا ان کا علادت کبھی آپ کو جشن منانا چاہیے تب یہ سوچ کر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر شروع کرتے ہیں ساتھیوں شوال یہ ہے کہ کی کیا ہم غیر مسلموں کی نقل کریں گے کیا ان کی تقلید اور ان کی نقالی کریں گے ہمارے دین کے اندر غیر مسلموں کی مشابہ اختیار کرنے سے ان کی نقالی اور تقلید کرنے سے منع کیا گیا اللہ کے سنتحی سے منتشب پارے قومی فاہ منہ ہم جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا لہذا میرے ساتھیوں ہمارا دین الگ دین ہے توحین سلت والا دین ہے اس کی ایک پہچان شراخت ہے لہٰذا دین کسی دوسرے دین کا محتاج نہیں ہے اور یہ کسی کی بیساکھی اس کو ضرورت نہیں ہے یہ مستقل اللہ رب العلم کے ایک دین ہے جو اللہ رب العالم انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اس لیے ہمیں غیروں کی نقل کرنے سے غیروں کی تقلید کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے کیا آپ کو حدیث نہیں معلوم ہے کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے آپ آتے ہیں مدینہ کے اندر اور آخری زمانے میں آپ آئے اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہا جبل نے نے کہا کہ میں کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں اور آپ سے بڑا دنیا کے اندر تو کوئی نہیں ہے سب سے افضل آپ ہیں سب سے رہبر سب کے رہبر ہیں اور آپ سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے تو ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں تو جنابی عربی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھا فرمایا اور کہا اگر میں سجدہ کسی کے جائز قرار دیتا تو عورتوں کے لیے اپنے شوہروں کا سجدہ کریں آج ہم بڑے کے نام پر کیا آپ سب سے بڑے ہیں آپ سے کوئی بڑا نہیں پیدا ہوا دنیا کے اندر یہ شوہا چھوڑ کر کے اور یہ شبہ لا کر کے ہم آپ کی پیدائش پر مناتے ہیں میرے ساتھ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی پیش کیا گیا کہ آپ سب سے بڑے ہیں ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں آپ نے اور کہا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے لہذا معلوم یہ ہوا میرے ساتھیوں کہ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس دین پر صحیح طریقے سے عمر کرنا یہی آپ سے محبت کی پہچان ہے اللہ اب العالمین نے فرمایا پرانا مجید کے اندر کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ سے محبت ہے فتبیعونی میری اتباع کرو میری اطاعت کرو جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرو یہی محبت کی پہچان ہے اور میرے بھائیو آپ کی زندگی نے آپ کی ولادت سے بڑھ کر کے آپ کی زندگی کا وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبو سے سرفراز سنایا آپ کی ولادت سے بڑھ کر کے وہ دن ہے جس دن اللہ رب العآمین نے آپ کو نبوزراز سنایا ہے کیونکہ آپ چالیس سال تک محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے زندگی آپ نے گزاری اور جب اللہ حقوی نے آپ کو نبو سرفراز منایا وہ دن پوری انسانیت کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے میرے ساتھیوں اور جس دن اللہ حق العالمی نے آپ کو نبو سرفراز سنایا مکہ کے مشرقین بھی آپ کے اخلاق کو مانتے تھے وہ بھی آپ کے محمد کو کرتے تھے لیکن جب آپ نے اخلاق کرنے والے وہی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور وہی آپ سے دشمنی کرنے لگے کیونکہ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی لہذا آپ کی زندگی میں جس دن اللہ حقب العالمین نے آپ کو نبی بنایا وہ آپ کی ولادت سے بڑا دن ہے وہ اہم دن ہے اسی لیے اللہ غلام الدین آپ کو رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے اس دن اللہ رب العالمین نے مہینے سرفرا، میں سرفراز مایا سرفرا لہذا میرے ساتھیوں آپ کی ولادت سے اہم دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو محمد اللہ بنایا اور ساری کائنات والوں کے لیے نبی رحمت بنا کر کے مبوض فرمایا یہ ولادت سے زیادہ اہم دن ہے اگر آپ کی انہی دنوں کے اوپر انسان جشن منانا شروع کر دے میرے تو انسان کی پوری زندگی اور اس کا پورا مہینہ جشن منانے کے اندر گزر جائے گا کبھی بدر کے نام پر کبھی عود کے نام پر میراج کے نام پر ولادت کے نام پر اور اس طریقے سے مبوت اور رسالت کے نام پر اس طریقے سے میرے ساتھیوں دین کے اندر کے جو دروازے ہیں وہ دروازے کھل جائیں گے اور لوگ اس طریقے سے بدات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اسی لیے یہ دین کے اندر بدات ہے اور بدعات کا تعلق میرے ساتھی دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسا کرنا دین بدات ہے تو لوگ بداتے ہیں،, ہیں ان کا استعمال کو کرتے ہیں گھڑی کو استعمال کرتے ہیں مائک کو استعمال کرتے ہیں گاڑیاں کو کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو بداتے ہیں میرے ساتھ یہ بداعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا ہے بدات کا تعلق در سے ہوتا ہے اللہ ابرام نے کیا فرمایا آج ہم نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا دین کی تکمیل ہوئی ہے دنیا کو اللہ نے بھی مکمل نہیں کیا ہے دنیا قیامت تک چلتی رہے گی اور قیامت تک نہ جانے نئی نئی جائیداد کیا پیدا ہوتی رہیں گی ہم اور آپ رہی جانتے ہیں کیسی کیسی کیسیقول چیزیں آئیں گی جو ہمارے آپ و دماغ کے اندر بھی جس کا کوئی ابھی تک گزر نہیں ہوا ہے لہذا اللہ نے دین مکمل کیا ہے اور دنیا مکمل نہیں کیا ہے اور دنیا قیامت تک چلتی رہے گی نئی نئی چیزیں دنیا کے اندر آتی رہے گی لہٰذا ان چیزوں کو انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے دین کے لیے دعوت کے لیے اسلام کے لیے وہ چیزیں اگر مفید ہیں انسان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر اسلام کے خلاف ہیں تو انسان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بدعت کا تعلقہ ہے یہ دین سے ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں میرے ساتھی ہو کیونکہ اللہ رب الامین نے دین کی تکمیل فرمائی ہے دنیا اللہ رب الامین نے مکمل نہیں کیا ہے اور مکمل دنیا اسی وقت ہوگی جب جب کیا قائم ہو جائے گی لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز دین کے اندر میں بدات میرے ساتھی نے کیا امرینا حاضہ جس نے ہماری شریعت میں ہمارے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کیوں مردوں یہ نہیں فرمایا دنیا کے اندر آپ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا پوری دنیا تم تم دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو تم پورے دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو ہمیں دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں ہے لہٰذا دین کا جو بدار تھے میرے ساتھی ہو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے دین سے ہوتا ہے ایک اور سبحان لوگ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بولاب کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ ربی لغول کی جب یہ جب پیر کا دن آتا ہے تو وہ سیراب اس کیا جاتا ہے پیدائش ہوئی تو میں نے اس انگوٹے سے اشارہ کیا تھا اور انگوٹھے سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لوڈی شعیبہ کو آزاد کر دیا تھا اس لیے مجھے اس دن اس انگوٹھے کے ذریعے سے تھوڑی ننی ملتی ہے اور تھوڑا پانی ملتا ہے میرے ساتھیوں ذرا غور کیجیے اللہ رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو آج اس کی سنت کی لوگ پیروی کرتے ہیں اور لوگ اس کی اور جو ہے اس کی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور خواب کس نے دیکھا خواب کس نے دیکھا دیکھنے والا خواب کون تھا کیا اس کا خواب دیکھنا صحیح تھا غلط تھا یہ خواب سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آج ہم نے خواب کے اندر دیکھ لیا کسی اور نے خواب کے اندر دیکھ لیا تو خواب سے کوئی دین ثابت ہو جائے خواب میرے ساتھیوں اس کا تعلق کیا ہے خواب کا دین قرآن و حدیث کا نام ہے کتاب و سنت کا نام ہے دین خواب و مرامات کا نام نہیں ہے کسان خواب کے اندر دیکھے کوئی دوسرا آدمی خواب کے اندر اور بھی کچھ دیکھ سکتا ہے لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے اور یہ کہنا کہ وہ لمحہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اسے محبت تھی چالیس سال تک محبت کرتا رہا وہ چالیس سال تک اس نے محبت کی لیکن جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو آپ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ابو چالیس سال تک محبت کی تھی تو اللہ کے رسول کے اخلاق سے محبت آپ کو بھی ہو اور آپ کا جو مشن تھا اس مشن سے آپ کو محبت نہ ہو ایسی محبت تو ابو الحب بھی کرتا تھا ایسی محبت تو کفار شکین بھی کیا کرتے تھے مکہ والے بھی ایسی محبت کیا کرتے تھے وہ مکہ والوں کو اللہ کے رسول کے اخلاق سے کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ آپ کے اخلاق سے دہائی کیا کرتے تھے تو ایسی محبت سے کیا فائدہ لوگوں کو جو ہے آپ کو جشن ابو الحب کا جشن آپ کو پیارا ہے اور اور میرے جبکہ اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس مشن اس نہیں کیا لہٰذا مشن سے محبت ہونی چاہیے جشن سے محبت نہیں ہونا چاہیے اللہ زندگی آیا جشن نہ صحابہ کو حکم دیا نہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کیا گیا وہ دن آتا تھا آپ روزہ رکھتے تھے وہ دن گزر جایا کرتا تھا کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اور دنوں سے ہر کر کے رہا ہو نہ دن کے اندر اور نہ ہی رات کے اندر لہٰذا میرے ساتھیوں ہمارے اللہ کی سنت کافی ہے بدعت میرے ساتھیوں یہ جہنم تک پہنچانے والی ہے یہ جہنم کی راہ کی ہوتی ہیں اس لیے انسان کو بدا سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ البرامین ہمیں اپنے نبی جناب علی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے اللہ البرامین ہمارے دونوں کے اندر اپنے نبی کی سچی محبت پیدا کروائے اپنے نبی کا منتب سنت بنائے اور جب تک میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے سنتوں پر قائم ادائم رکھے اور ہر طرح کی سے اور خرافات سے اور رسم و رواج اللہ رب العالمین ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ لی والک الفقران ندیم وانا فاعلو یک بلا ذک الحکیم انه تعالى جواد کریم ملک پر و رحیم